فارد امن طولہ تو اے نبی جو پیٹھ بول رہا ہے روح گرداری کر آپ بھی اس سے ذرا اراض کر لیجئے آپ بھی اس کے زیادہ در پیر نہ ہو زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا ان جس نے پیٹھ مول لی ہے ہمارے ذکر سے بل ور حیات دنیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے اس نے مخلوب بنایا دو دنیا کی زندگی وہ ہم سورہ منی شاہی میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون منقانا یرید العجلتا اجلنا لہو فیحا مان شاہ سما جالنا لہو جہنم یسلاحا مزمو محمد یہ لوگ جو ہے طالب ہے دنیا کے صرف زال کا مبلگ علم یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تٹ ہے اس سے آگے ان کے ذہن چھوٹے ہیں ان کا اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ نہیں رہا حالانکہ ذرا وہ سطح درخو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے آئے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کیا یہ زندگی اشرف المخلوقات مسجود ملائک اور زندگی یہ تیس چالیس پچاس برس تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نلاپ جاوے ہردم جماں پہ پہم دماں ہے زندگی وہ زندگی تو بہت تویش ہے مب لگ میرا علم یہ دنیا ہی کے اندر کلج کر رہ گئے یہی ان کی پہنچ ہے رسائی ان کے علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے ان رب کا وہ آلم بند سبھی لقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے وہ آلم بنیس تدا اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہے مل اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں بزی الزین آساؤ بے ماں تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیاحت کمائی ہے برائی کمائی کی ہے بری کمائی کی ہے ان کو برا بدلہ ملے وزی اللہ آسروں میں اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کی اچھے کام کیے اچھائی کا بدلا الین قبائل السم الفواہ دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے بڑے بڑے گناہ ان سے بچو کبائل سے بچو پہلے یہ طے کرو اصل میں تو ان کا بڑھا اثر کرنا مشکل ہے ہوتا کیا قبائل میں سے کسی ایک کو تو آدمی کا میں مجبوری ہے جی کیا کروں اس میں تو مل سے اب سود کے بغیر تو نہیں ہے تھا فیکٹری چلانی ہے مل چلانا کیسے ہوگا لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے ملازم گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں کہاں سے لاؤں میں کا چلایا کہاں سے دوں ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں آڈیٹوریم میں واپدا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان اسمارٹ تھا تو میں نے اس سے گفتگو ایسے دربان میں کی تو میں نے کہا کیوں کول ویل بیچتے تو نہیں ہو تو کیوں جی بیچتے ہیں ضرور بیچتے ہیں دڑھنے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو باہر کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھاپڑی لگاؤ نا چھاپڑی والے پہ لے آتا ہے شام تک جو نیچے ہو رہا ہے جو بھی شام کو ساٹھ روپئے لے رہا ہے تو ستر روپئے لے رہا ہے سو روپئے لے رہا ہے کیوں ڈرائیوری کر رہا کیوں ہرام کو نہیں کرتے لیکن نہیں کبائل کو تو ایک ایک گنسب نے اپنے لیے ایک گنا تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے اب من دیگرم تو دیگری تم اور ہو میں اور ہو تم نے یہ آبین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں تم نے رفا رنگ کر دیا تم کوئی اور ہو کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو کہیں سے آدمی سے آ گئے ہو اب مسجد سے نکلے تو مسجد دھویا جائے گا یہ تو فرمایا اللہ قبائلہ جس میں بل فواہش ہے وہ لوگ جو بڑے بڑے گلاحوں سے اور فوہش سے بے حیائی سے بچتے رہے ام آہ, کبھی کوئی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی کوئی سغائر مراد یہاں پر سغائر بھی, لمم یہاں سغائر کے لیے ان نربا وَاسَ <وُبَفْرَة> کا واسعل مقصلہ دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا واسع سلاسی مجرد میں اس میں فائل ہے اور وہ ہے منہ کسی اور شیخ کو وسط دینے والا میں نہ <لَمُوسَعُون> ہم ابھی اس کو وسط دیں گے ان نربا کا واسعل مقصلہ کا پلور دکھا جو بہت بہت وسیع والا ہے عالم اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی اس الشاہ کو میں تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا وہی تمہیں جن میں تم سی اور وہ مسلم بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے فلاں زکو امپوسا تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو اللہ کو معلوم ہے اللہ تکا ہو آلم بن وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے وہی مثال آئے گی تھوتھا چنا باجے گھنا جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہ مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے حقیقت تقوی ہے نہیں حرام ہم کھولئے لیکن یہ کیا مظاہر تقوا کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا چھوٹی چیزوں کے اوپر اس لیے ہوگا نا اپنے آپ کو سمجھو بڑے بتقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز. تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹ موڑ لی دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے میری یہی ہے بن مغیرہ کا تسکرا ہے وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں یہ تسکرہ تفریح سے آئے گا سورہ مدسم میں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا پھر وہ اصلیت یا اپنی چوتراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی آٹا خلیلنگ آئندہ الغیب ہوا یرا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے اب لمب لمبا بیمار تھی سوہ پہ موسا کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ گئی کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو سوہوں پہ موسا میں تھا وہ ابراہیم الدی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا پورا پورا وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا تو سوحف ابراہیم اور ببوسا یہ آخری پارے میں بھی سورت العلیٰ میں آئے گا اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سوحف ابراہیم کہاں ہے سوہف ابوسا کو فسٹ فائیو بکس اف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ لیکن وہ کہاں ہے سوفی ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اوپن شد ہیں وہ سو ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں واللہ عالم گمان کے درجے میں اس میں حضرت موسا کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی اللہ تذر واضر تم مزرا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا خود جواب دہی کرنی ہوگی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں وہ کل لحم آتی ہے یوم ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ جورو ساتھ ہوگی نہ بیٹے ساتھ ہوں گے نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی کوئی ساتھ کوئی بھائی ساتھ ہوگا یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا اسے اپنا جواب خود دینا ہے اللہ کا دن واضح اللہ سلیل انسان ہے اللہ ماسا اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے صحیح کی محنت کی ہے کمائی کی ہے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا املیل انسان ما تمنا شروع میں آیا تھا کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا نہیں اب یہاں اس کا جواب آ گیا اللہ ان سلیل انسان الا ما سا کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی وہ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے محنت کی وسا جہ صاف راؤ البتہ جو اس کی سعی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے آ جائے گی ہمنگ یامن مس کال ضرورت جس ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا جدال آفا پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ وانا رب کل اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے وان نہ از کا واب کا اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے وہ بھی ہے ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو ہنستے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وہ انہوں ہوا ماتا واہیا اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے وہ خَلَقَ خلق زکر ا ونسا نطف نظاج تمنا اور یہ کہ وہی ہے, ہے, ہے, ہے جس نے بنا دیے ہیں زوجین ازکر از ونسا مزکر اور مرد اور عورت مرد اور مادہ من نطفتی ایک ہی مون سے اضا تمنا جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے وہ ان علیہ ہند نشا کا لکھ رہا اور کیا؟ اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا اس کو نوٹ کیجیے ذمہ داری ہے اس کی علیہ ہند نشت اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیک و کاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے اپنے پھوک پھوک کر قدم رکھا چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا تو حرام پوری نہیں کی مشقت میں زندگی گزار دی اگر یہ نشرت سامیاں نہیں ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے انہیں عجل و ثواب نہیں مل رہا تو بہت بار ظلم ہے جو ان پر کرا اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا ون علیہ نش اتل اخرا وان اغنا و اکنا وان ہوا رب و شیرا انل کا عدلا و سمودا فما ابکا وبل آلَ صدق اللہ العظيم اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا اور یہ کہ اسی نے دولت دی اسی نے خزانہ دیا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے اونا اقنا اکنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے ون هُوَ رَبُّ و وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرس کی جاتی تھی یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے ون أَهْلَكَ اہل کا اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو آدھ وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی جن کی طرف کی حضرت علیہ السلام مبوس ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی چونکہ اسی قوم آد میں سے جو اہل ایمان تھے اور حضرت عہود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی تو اسے آد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آد وہ تھے دوسرے یہ آدھ ہیں سمود کو بھی آد ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہیں کی نسل تھی انہ اہل کا آد ابل اولا اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے آد کو وہ سمودا پاپ کا اور آدانیہ یعنی سمود کو بھی تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا وہ قوم انوہ میں قبل اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے انہوں کانو ازام آباد کا یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے متفقت احوا اور وہ بستی کے جسے اس نے پلٹ دیا تھا الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا اس سے مراد ہے صدوم اور آمورا کی بستیاں فغت شاہ ماوشاہ اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ دلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی فخت شاہ ماوشاہ تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو اب ڈھانپ دیا پبھی ائی آلائے رب تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے ہاگا نذیرم مینن نظور الا ہاگا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے من مینن الاولا پہلے کے نذیر کی جمع نظور عظیفیل عذفا آ چکی ہے قریب وہ آنے والی ل من دون اللہ کاشفہ اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا اس کی یہ بھی مانی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر لنگر اٹھا کے پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے لیکن اس کو روانہ کرنا اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی افوافی حاضل حدیث ہے تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے حاضل حدیث اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تد حکون اور ولا تَمْكُونَ اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو وَانْتُمْ سامدونَ تم سامدون اور تم فیلیاں کر رہے ہو خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو و ہو جدول بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو سجدہ کر لیجئے اس سورہ مبارکہ میں جو زور خطابت ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے یہ جو عربوں کا ذوق تھا بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے خود حضور نے فرمایا ہے کہ ان نمن شعر الحکمت من البیان لحرا بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں حکمت کے خزانے اور بہت سے بیان بہت سے خطبے بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقفوں کو سمجھتے ہیں لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ صورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب بخود رہا اور وہ ساتھی تو سامت ہو کر اس کو سنتے رہے وہ کافر بھی تھے اہل ایمان بھی تھے بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا اتنا اثر تھا اتنی تاثیر تھی کہ دم بخود رہے اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک اور وہ واقعہ ہے تلقا غلانی کا جب ان سے کہا گیا تو بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے افرائے تم لات امر عزا و تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا تلکل گراری کل اولا و شفات یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور بناط اور ازا اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے شفاعت کریں گے تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا جھگڑا تو یہی تھا لہٰذی ان کے ساتھ چل جانے گر گئے لیکن یہ گویا کہ ان کی سخون سازی تھی یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعمیل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان میں جب کہ ادور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ لیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہو واللہ عالم لیکن میرے نزدیک کی اصل میں اس سیرت اس صورت کی تاثیر تھی اس کی اتنی حیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی تو سب کے سب گویا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں فعلقیہ سہرت و جیسے الٹیا کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسا علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے فیلے مجہول ہیں گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا یعنی بے اختیار کرنا انسان کا تو ایسا ہی معاملہ اس صورت کے سننے پر بھی ہوا ہے ولّہ ہو عالم بارت اللہ علی وم فرقرآن العظیم و نفا نویا کم ملا کے وزیر